تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالی اور زندہ سے مردہ نکالی اور جسے چاہے بے گنت دے